سوال ہے کہ شوال کے روزے کس طرح رکھے جائیں شوال کے روزے دراصل فرض تو نہیں ہے ناواجب نہ ہیں یہ نفلی روزے ہوتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے اس کے ساتھ چھ روزے رکھے تو اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے جو شخص حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور چھ روزے شوال کے بھی رکھے تو اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے کس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ منجا اب الحسن اطب الشر ومسا لحا کہ جو بھلائی کے ساتھ آئے تو اس کے لیے اس کی اس کی دس نیکیاں ہیں ایک نیکی کے ثواب کتنا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دس نیو کے برابر تو رمضان کے روزے چاہے 29 ہوں چاہے 30 ہوں ثواب اس کو کتنے کا ملتا ہے 30 روزوں کا پورا یعنی 300 ایام روزے رکھنے کا ثواب رمضان میں مل جاتا ہے 300 ایام اور مزید 6 روزے رکھ لیے جائیں تو 60 روزوں کا ثواب رو تو اب پورے سال میں کتنے قمری سال جو ہوتا ہے چاند والا سال اس میں 365 دن نہیں ہوتے 355 سے 360 کے درمیان ہوتے ہیں کیونکہ اگر 30 دن کا بھی 12 36 چھتیس تین سو ساٹھ دن بنتے ہیں اگر ہر مہینہ تیس کا بھی گنے آپ تو تین سو ساٹھ دن بنتا ہے تو ایک آلٹرنیٹ اگر 29 اور 30 کے لیں تو 6 دن اس میں کم ہو گئے تو بعض دو تیس کے ہو جاتے ہیں بعض دو 29 کے ہو جاتے ہیں بعضوں کا تین مرتبہ بھی 30 تیس کے چاند ہو جاتے ہیں تو تین سو ساٹھ تو میکسیمم فگر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن تین میکسیمم فگر ہے کہ 360 دن ایام ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص زندگی بھر اسی طرح کی روٹین رکھے کہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ساتھ میں چھ روزے شوال میں رکھ لے تو گویا اس نے زندگی بھر روزے میں گزاری پوری زندگی اس نے روزے میں گزاری تو جس سے ہو سکے یہ ضرور کرنا چاہیے اتنا مشکل معاملہ بھی نہیں ہے اب تو ماشاء اللہ سردیاں سردیاں تو نہیں شروع ہوئیں گرمیاں کافی کم ہو گئی ہیں گرمی کافی حد تک کم ہو گئی جو شروع کے روزوں میں تھوڑی بہت محسوس ہوتی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے تو شوال کے روزے کس طرح رکھے جائیں بعض لوگوں میں یہ بھی ایک گمان ہے کہ شوال میں دوسری شوال کا روزہ رکھنا ضروری ہے یعنی پہلی شوال تو چونکہ روزہ مکر و تعریمی حرام ہے وہ تو ضیافت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے خوشی کا دن ہے مسرت کا دن ہے اس دن خوشی و مسرت کا اظہار ہر شخص پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق شریعت کے حدود کے مطابق یہ نہیں کہ مطلب خوشی و مسرت کے معنی یہ ہیں کہ بڑے بڑے سپیکر لگا کے ناچ گانے کیے جائیں یہ تو حرام ہے یہ ہمیشہ حرام ہی رہتے ہیں یہ خوشی و مسرت کے معیار نہیں ہے یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں تو پورے شوال میں کسی بھی وقت آپ چھ روزے رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں لازمی نہیں ہے کہ دوسری شوال کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا دوسری شوال سے لے کے کنٹینیو چھ روزے رکھنا ضروری ہے اس میں ایک بڑی اچھی ترکیب ایک صاحب سے میں نے ایک مفتی صاحب سے میں نے سنی اور مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھ لے تو اس طرح چھ روزے اس کے ادا ہو جائیں گے اور جو سنت ہے سنت سمجھ کے رکھے تو پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے کیونکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لی ان یومن کہ یہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تو حضور علیہ اللہ نے ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا اور ہر جمعرات کو بھی حضور علیہ السلۃ السلام روزہ نفلی روزہ رکھا کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہفتے بھر کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعرات کو پیش ہوتے ہیں تو ہمارے اعمال جیسے ہم چودہ اور پندرہ شابان کو روزہ رکھتے ہیں کہ ایک دن اکاؤنٹ کلوز ہو رہا ہے دوسرے دن اکاؤنٹ کھل رہا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ کا آخری نامہ اعمال جمع ہونے کا آخری دن اور نامہ اعمال جمع ہونے کا آ, کے نئے آ, رجسٹر جو ہمارے نئے اعمال شروع ہونے کا پہلا دن ہے دونوں ہی دن روزے کی حالت میں گزرے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس لیے جمعرات کو روزہ رکھنا بھی حضور علیہ السلط کی سنت سے ثابت ہے اور اگر اس طرح کر لیا جائے تو سنت بھی ادا ہو اور اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور تین سو ساٹھ روزوں کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہو یعنی آ, سونے پہ گا تو کوئی ضروری نہیں کہ شوال کی دوسری رات تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے اگر آخر کے چھ روزوں میں بھی دنوں میں بھی اگر چھ روزے رکھ لیے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور شوال کے کوئی بھی ایام میں یہ روزے رکھ لیے جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ہاں البتہ مطلقاً یہ حکم ہے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر جمعہ کا کیونکہ حدیث پاک میں اسی طرح کا مفہوم ملتا ہے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کے روزے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ یا تو جمعرات کو ملا لے یا پھر ہفتے کو ملا لے اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے اور اگر رکھتا بھی ہے تو وہ مکرو تنظی ہے اتنی بڑی اس میں کراہت نہیں ہے ہاں البتہ کسی اور وجہ سے اگر اس نے جمعہ کا روزہ رکھا ہے مثال کے طور پر بارہ ربیع النور شریف اگر جمعے کو آ جاتے ہیں اور اس کی روٹین ہے کہ وہ بارہ ربیع الور شریف کو روزہ رکھتا ہے یا کوئی جیسے معراج کا دن ستائیس رجب کی عادت ہے کہ بھئی بڑے دن کی فضیلت کی وجہ سے وہ روزہ روزہ رکھتا ہے اور ایسے دن میں اگر جمعہ آ جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے پھر یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے جمعے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا بلکہ اس نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے کوئی بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ عالم